بسم الله نحمده ونستعين به ونستغفره وننبي واتوكل عليه بالله شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله الا بالله وما شاء الله لا قوه الا بالله الله ورسوله الله ونستعين یا ای اللہ الذين الذي انزل القرآن وللناس مبينات من خدا والقرآن وکال اللہ تعالی ملاۃ باشرون عند في المساجد وقرر دا تعالی الذين يذهبون فجئتم الطعام المسكين الله العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری وعلوا محترم دوستو ہر ادارہ پہلے ایک استداد پیدا کرنے کے لیے قابلیت پیدا کرنے کے لیے ایک نصاب پڑھاتا ہے اس کے مطابق پھر کام کرنے کا کہتا ہے اور جو بھی ادارے ہیں وہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے موقع ب موقع ان کی تازگی کے لیے ریفریشر کورس رکھتے ہیں ہمارے ڈاکٹروں میں یہ ہے کہ وہ آدمی جو عالمی سطح پر شائع ہونے والی میڈیکل خبروں کے ساتھ رابطہ نہ رکھے اور ریفریشر کورس نہ کرے اور مختلف کانفرنسوں میں نہ جائے تو اس کی استعداد اس کی علمیت آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی ہے جدید جو ترقی آئی ہوئی ہیں اور کے فائدے کے لیے آئی ہوئی ہیں اس کے ساتھ متعارف نہیں ہوتا پڑھا پڑھایا ہوا کیا ہوا آدمی بھول سکتا ہے تو سب سے پہلے جو پہلا گروہ ہے سابق رام رضوال اللہ علیہ مجمعین کا ان کے سامنے تو تیئیس سالہ تدریجی نزول ہوا آہستہ آہستہ قرآن پاک کا نزول ہوا اور ہر آیت کے نازل ہونے کے ساتھ ہفتہ مہینہ سال چھ مہینے مہینے دو مہینے اتنا عرصہ لگا کر صحاب اکرام کی عملی تربیت کر کے ان کو اس کے عمل کا مشک اور نمونہ بنایا گیا اور یہ نصاب مکمل ہو گیا حضور صلی اللہ کے حجت الزا پر دین کی تخمیل ہو گئی اور کتابی شکل میں لکھ دیا گیا دور صدیقی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد صحابہ رام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب دنیا سے اٹھ گئے تب نصاب کتاب میں اور صاف قبروں میں اور وہ او حقائق جو ہیں وہ جو پہلے پوری صحابہ رام کی جماعت میں موجود تھے وہ ایک دکا لوگوں میں موجود رہے سب میں موجود میں رہے تو لہذا یہ چونکہ ایک ابھی دین تھا قیامت تک آنے والا اس کے قیامت تک جاری رہنے کا ایک بڑا محکم اور مضبوط بندوبست ہوا ہوا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ سمت پر اتنے مسائب اور ایسے گرداب گزرے ہیں کہ اگر کسی زور پر گزرے ہوتے نام و نشان نہ ہوتا ان کا لیکن اتنی مصیبتیں آتی رہی ہیں کہ دشمن اور کافر یہ سمجھتا رہا ہے کہ ان کا خاتمہ ہو گیا ان کا نام و نشان نہ رہا لیکن پھر یہ سب بارش ہونے کے ساتھ خوش زمین سے گھاس پھوٹتی ہے اور ساری زمین کو گھیر لیتی ہے پھر یہ اچھا جاتے رہے وجہ یہ ہے کہ حفاظت دین کا دین کے پھیلانے کا اس کے باقی رکھنے کا ایک محکم نظام ہے ہمارے پاس اور اس محکم نظام میں اس کا جو سالانہ ریفریشل کورس ہے رمضان کی شکل میں اس کا عظیم کردار ہے ہر سال آپ رمضان کے مہینے رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے معاشرے کے حالات دیکھیں اور پھر رمضان ختم ہونے کے بعد پھر دیکھیں اور دونوں کا تقابل کریں ان کو کمپیئر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ معاشرہ جس میں کچھ بھی نہ ہو اگر کچھ بھی نہ ہو تو ایک بھی آدھا فیصد اس کے استعداد میں اس کی اس کے تقوی میں ترقی ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور یہ رمضان کے اثرات کورس کے ساتھ پانچ اعمال متعلق ہیں جو یہ آیتیں میں نے پڑھی پہلا ستمبر پر فرض پر کیے گئے, گئے روزے جس طرح فرض کیے گئے تھے پہلوں پر اس لیے کہ تم میں تقوہ پیدا ہو پیروزگاری اور احتیاط پیدا ہو دوسری آیت پڑھا گیا یعنی تقوی پیدا کرنے کا پہلا ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہوگا جس کا کم از کم درجہ کھانا پینا اور نفس کی خواہش سے رکنا ہے دوسرا تو رمضان شاہ رمضان القرآن رمضان کا خواہ مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن خد النا جو سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے وہ بئی رادم الحدا ہدایت کے اصولوں کو کھول کر بیان کرنے والا ہے بل فرقان اور اس کی تاثیر ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا حامل اس پر عمل کرنے والا اس کو پڑھنے والا اس میں حق اور باطل کے درمیان تمیز اور فرق کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک تیسرا عمل ہے اس کی طرف اس اشارہ کیا گیا کہ رمضان کی راتوں میں بھی تم اگر احتکاب میں ہو تو عورتوں سے نہ ملو تو وہ ایک کے عمل کا بھی تذکرہ قرآن کی آیت نے کر دیا اس جو ہے سلائی اور ریفریشر کور سے فائدہ لینے کا تیسرا ذریعہ جو ہے وہ احتکاف اللہ تعاون اسکین میں کہ جو لوگ صاحب صاحب ہوں وہ صدقہ فطر ادا کریں یہ چوتھے عمل کا بھی تذکرہ کر دیا گیا کہ چوتھا عمل جو ہے وہ انسانوں کے بننے کا معاشرے کے درست ہونے کا وہ صدقہ فطر ہوگا اور ایک جو ہے رمضان کے بارے میں پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر بات گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن رمضان میں خاص طور سے احتیاط کرتے ہوئے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر بات ذاکر شاگر رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے دھیان میں مشغول لینا چاہیے لیکن رمضان میں خاص طور سے مشغول رہنا چاہیے اب اس ان پانچ بنیادوں کو بیان کرنے کے بعد تھوڑا سا تذکرہ میں قرآن کے بارے میں کروں گا کیونکہ یہ تلاوی کا ختم کا موقع جو ہوتا ہے قرآن کا موضوع ہوتا ہے اس میں تو رمضان کے ساتھ قرآن کو خاص متعلق کر کے بتایا گیا ساری آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی ہیں اب وہ جو ریفریچر کورس ہے اس میں جیسا روزے کا کردار ہے ایسا اہم کردار قرآن کا ہے اور قرآن میں اشتغال کرنا ہے مشغول ہونا ہے ایسے مشغول ہونے کا سب سے اہم اور ضروری ذریعہ جو ہے وہ تراویح ہے اس لیے یہ مسئلہ ہے کی کتابوں کا اے ختم سننا سنت تین ہے ترتیب کے ساتھ کوئی آدمی کہے کہ میں تو تقریر کرنے کے لیے جاتا ہوں اور ختم رہ گیا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ تقریر کرنا مقصد ہے ایسی بات نہیں ہے یہ سنت واقعہ ہے اس کو مسلسل کر کے سننا ہے دو ختم سننا مست ہے تراوی میں تین ختم تراویح میں سننا یہ فیل اولا ہے مست سے اوپر رکھنے کی درجہ, درجہ ہے جسے پھیل اولا کہتے ہیں اور اگر بدکسمتی نہ ہوتی ہے ہماری اور آپ کی اور جس طرح آپ سارے اس وقت بیٹھی ہوئے انگریزی کو سمجھ رہے ہو بول سکتے ہو لکھ سکتے ہو تو کاش آج, آج آپ قرآن کو بھی سمجھ رہے ہوتے اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے اس کو کہ سمجھ رہے ہوتے اور اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں جہنم کی جن ہوناکیوں کا سسکرا ہے ان کا اگر پتہ چلتا اور اس احساس کو لیتے تو آپ کے دل سے ایک خوب اٹھ سی کہ کاش میں ساری دنیا میں ایک دور لگا کر ان کفار کو, کو آگاہ کر دوں کہ کس آگ کی طرف تلے جانے کے لیے تم بڑھتے جا رہے ہو ہوئی افریقہ میں گیا تو وہاں کے مقامی ساتھی نے کہا کہ آپ جب اترے ہوائی اڈے پر تو کیا تھا سراد سے میں نے کہا کہ جب میں اترا تو میرے نے پر ایک آیت وارد ہوئی اور وہ اسی وہی تھی نموین لاسب تو باب ٹکل لباس مخصوص جو جہنم ان سب کے ساتھ اس کا وعدہ ہوا ہوا ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں میں کہا تمہارے لوگوں کو دیکھا ان کے مال و دولت ان کی خوبصورتی ان کے برق, برق کے لبات ان کی عورتوں کا محکم ان محلات کے زرک بارک اور چمک دمک اور ساری چیزوں کو دیکھا تو دل میں بات آئی ہائے یہ جانن کی طرف قدم بقدم بڑھ رہے ہیں کاش ان کو کوئی آگاہ کر دے کاش ان کو کوئی سمجھا دے کہ جو تھوڑا مزہ کس میں تم چل رہے ہو کیا تمہیں پتہ ہے کہ کس انجام کی طرف جا رہا ہے کیا ایک بھوک اٹھتی سب کے دل میں جانم تمہیں ہولاکی ہوگا اس سمجھ لگا یہ کہ قرآن کہہ رہا تو با اتنا زوردار فلام ہے کہ مختلف زبانوں میں جو قرآن پاک کا ترجمہ ہوا ہے کوئی زبان اس کا ترجمہ ہاں کا حق نہیں ادا کر سکتی اردو میں تین دفعہ جو ہے تو اس میں زور والے کلمات لگائے جاتے ہیں تب جو ہے اس کا ترجمہ ہاں کا ہوتا ہے یہ اس میں ہے نا قرآن کا نام ادویا کا ناب ادویا کا نسطین یہ جملہ ایسے بھی کہا جا سکے نہ بدھو کا وہ نستین کا ہم سر عبادت کرتے ہیں تو اسے مدد چاہتے ہیں دوسرا ذکر کہنے کا طریقہ ہے نابو ایا کا نس ا کا تو اسے ہم مدد چاہتے ہیں اور یہ عبادت کرتے ہیں جسے مدد چاہتے ہیں ایا کا کو جو پہلے لائے گا نا کا نہ بدھو ایا کا نسین اردو میں خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں نا خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں تو عربی کے جو زور ہے عربی کے کلام میں تب اس کے ادا کی کوئی صورت بنتی ہے اتنا زوردار کلام ہے کہتے ہیں رب کفار جب سنتے تھے نا سورہ سورحم نجم ہے اس کو سن رہے تھے کفار بھی کھڑے تھے تو اس کی آخری یاد سیدھا کیے تو اس کے, اس کے پڑھنے سے ردم کاری ہوتا ہے اس کے خاص ایک وہ ہے اس کا سوز ہے اور اس کی ایک دھن ہے اس قرآن پاک کی تو اس وقت سعیدی گایت آپ نے بڑی تو کفار بھی صحیح میں گرے ہیں تو بھی اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکے کنٹرول نہ کر سکے اور جن جی جنگت کی رہنائیوں کا تذکرہ ہے اور خوشمائیوں کا تذکرہ ہے اور اس میں جمال کا تذکرہ ہے تو اس کو پڑھتا ہے آدمی تو آدمی ماہ ہوتا جاتا ہے آدمی کہتا ہے سمحان اللہ وہ اللہ کی شان کی آواز صاحب جب پڑا کرتے ہیں ہمارے صحیح مریض رحمان صاحب پڑھا کرتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا جب ایک رخو کر لے ظالم پڑھا تم نے رخو کر لو یہ کلام کوئی رخو کرنے کا تھا پڑھتا ہی جاتا پڑھتا ہی جاتا پڑھتا ہی جاتا یہاں تک کہ رات بیت جاتی آدمی کیا تھا شب... شب دراز بہت کم ہے آسمان شبے وسال بہت کم ہے آسماں سے کہو شبے وسال بہت کم ہے آسماں سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شبے جدائی کا کیا آج آدمی دل چاہتا ہے اس کو پڑھتا ہی جائے پڑھتا ہی جائے سنا اللہ اور پھر اس میں جو حقائق بیان ہوئے اور انسان کی زندگی اس کی زندگی کے اعمال اس کی زندگی کے اصول زندگی گزارنے کے طریقے اور کیا افسر کیا ماتحت کیا شاہ کیا گدا اور کیا رعایا کیا بادشاہ ہاں اور کیا طلاق کیا شادی کیا بیاہ کیا تجارت کھیتی باڑی ہر ہر چیز پر اللہ اس کی جو بات ہے وہ تو کہتے کہ وہ آنکھ والا تیرے جوبند کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جو بند کا تماشا دیکھے دید ہے کو کیا آئے نظر کیا دیکھے آج یہاں سے ہو تو کیا آئے نظر آئے گا کیا دیکھے آنکھ والا تیرے جو بند کا تماشا دیکھے یہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھ وہ تو جو, جو عیسائی پہلا جج تھا سپریم کورٹ کا پہلا جج عیسائی تھا چیف جسٹس کرنیل پہلا کمانڈر ان انگریز گریسی پہلا وزیر خارجہ غفر اللہ خان کا دینی ان تین آدمیوں کا مطالعہ ماننے پر ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان دیا تھا موبیڈ نے کہا کہ نظریاتی ریاست دے دی تو اس نے کہا ہاں تب میں نے نظریاتی ریاست دی ہے جبکہ کہ, کہ وین ظفر اللہ سر زفر اللہ واز میڈ فارن منسٹر اینڈ وین منسٹر کہ تب میں نے ریاست دی ہے جب کا جانی کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے اور میں نے فلا آدمی سے وعدہ لیا ہے شریعت نہیں لائے گا تیرا کیا خیال ہے کہ میرا اتنا بیوقوف ہے تجھے پھلتا پھولتا اور پروش پاتا فرمت دیکھتا ہے یہ سب ترکیا سے برطانیہ نے اپنی فوجیں نکالی اور کمال کو کمال اترک کو ترکیہ کے گومت حوالے کر دی تو پارلیمنٹ میں لاڈ کردن سے پوچھا اس کے لوگوں نے کہ تم نے جیتا ہوا ملک اور فتح کیا ہوا ملک ہے تو واپس مسلمانوں کو دے دیا اس نے کہا میں نے کب دیا میں نے ملک تب دیا مسلمانوں کو جب میں نے وہاں سے خلافت اور شریت کا خاتمہ کر دیا بہت آدمیوں کا انتظار کیا گیا جو فری میسن کا ایجنٹ ہے کہ فری میسن کا ایجنٹ گزرا ہے وہ تاریخ جس سے اس بات کا پتہیا کیا ہوا ہے کہ ساری دنیا میں یہودی اقدار قائم کرے گی اور اس کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اس بار دنیا میں تین تین سے انہی ریاستیں ہیں ایک اسرائیل ہے ایک امریکہ ہے اور ایک برطانیہ ہے تو یہ بات جب ہوئی تو یہاں اس پٹی میں ایک زلزلہ بیٹھا کرتا تھا جس نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری مگر نشر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے ایک بار نے کہا میرا شہر میری شاعری کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ میری کلندری ہے یہ دنیا کو پسند آئی ہے تو یہاں سے پیغام بھیجا ترکیہ والوں کو چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی کبا چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی کبا سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری کی دیکھ کس طرح ترک نادان نے خلافت کا جو, جو پیرہان تھا کرتا تھا اس کو چاک کر دیا یعنی ان کفار کی چالاکی کو دیکھ اور اپنوں کی سادگی کے بدائے یہ کیا, کیا کر گئے تو بات میں کیا عرض کر رہا تھا مضمون کیا تھا ہر ایک چیز واضح وہ تو وہ جانے جس جو ہاں وہ میں خیال کر رہا تھا پہلا کرنیلس پر بات آئی تھی کہ وہ بات میں نے یہ کہیں اور جب دیکھا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور کمانڈر ان چیف اور وزیر خارجہ یہ وہ تین شخصیات ہوتے ہیں جو بلک کو بٹھی میں پکڑتے ہیں کہ so بل کبھی بھی ہماری گٹھی میں ہے جس وقت کشمیر پر حملہ ہوا اور ہمارے مسلمان ویز جہاد کے نام پر وہاں جانے دینے کے لیے بڑے راجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں کشمیر کا جہاد انہوں نے کیا تو اس وقت جس وقت اس, اس گریزی خبیز کو کائز ہم نے کہا کہ پاکستان کی فوج نکالو اور حملہ کرو تو اس نے چوبیس گھنٹے تاخیر کی اس نے چوبیس گھنٹے خبیز ڈیلے کیا اس کو اور ہمارے مجاہدین جان جانوں پر کھیل کر سری تک پہنچے اور یہ اقوام متحدہ کی اور یہ مغربی خبیصوں کی یہ سازش ہے کہ اس وقت مسلمان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ سیز فائر کا اعلان کیا کرتے ہیں اور جس وقت کابر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ بیڑوں کے, بیری بیڑوں کے دھوکے دے کر آپ سے الو بنا بناتے رہتے ہیں اور آپ کے فرما رواؤں کے بات کے ہوش نہیں تو ان کو پیدا ہوتا کہ کہاں کبھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جگریزی نے وہ ڈنگ مارا اور جو تھا یہ وزیر خارجہ نے آپ کو دنیا دنیا عرب کے سامنے آپ کی وہ تصویر پیش کی کہ ان کو ان کو یہ وہاں ماننے لگا کہ لوگ کا جانی ہی اور ان کو کسی جن کا فہم نہیں ہے وہ جس بات کو میں کہنا چاہا تھا وہ ضروری کہنے کی تھی وہی جی تھی کارنلی اس نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر کام کرتے ہوئے ساری عمر عظریہ میں گزارتے ہوئے مرنے سے پہلے اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ دنیا میں اگر امن و امان اور دنیا میں اگر کوئی امن و امان آ سکتا ہے اور انسانوں کے مسائل حل سکتے ہیں تو اسلامی قانون سے ہو سکتے ہیں اس بات کو اس کاپر نے اعلان کیا ہے جس کا تجربہ ہے اس چیز کے بارے میں وہ <تصفح> وسیع تجربے سے گودنے کے بعد یہ پچھلے دن یہ عورت کی گواہی عورت دو عورتوں کی گوائی ایک مرد کے برابر ہے اس بات جب باتیں ہوئی نا اخباروں میں آیا لوگ کہہ رہے تھے تو مجھ سے پوچھتے تھے ان پڑھ ایک یہاں کا میں بھی ہوں تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یہ آپ لوگ ایسی جو باتیں کرتے ہیں آپ بغیر تجربے کے بول رہے ہیں آٹھ عورتوں کو پڑھا ہو, آٹھ ہزار چار ہزار عورتوں کو ڈاکٹر بنانے کے بعد یعنی چار ہزار عورتوں کے ساتھ میرا واسطہ ہوا اور ملازمت میں جگہ جگہ پڑھتا ہوں اس کے علاوہ تو اس کے بعد یہ آپ لوگ خود آپ لوگوں جب تجربہ ہوگا آپ کے سامنے بات آئے گی تو دو بھی مل کر ایک مرد کے برابر آپ کو مطمئن نہیں کر سکتی ہیں باتوں میں خلیت و حسن وغیرہ بھی تو ایک بات تجربوں کے اور خیر یہ تو اس کے سارے نظام جن جن لوگوں نے انہوں تجربہ ہوا یہ ہمارے جرگا سسٹم ہے جرگا قبائلی علاقوں میں ہمارے دیہاتی علاقوں میں اور جرگا سسٹم میں مختلف فیصلے کرتے ہیں اور ہر بھائی سے کہا کرتے ہیں کہ صاحب بڑا, بڑا کامیاب فیصلہ کرتے ہیں ہمارے علاقے میں قتل کے مقدمے کا فیصلہ سات دن میں کر لیتے ہیں بالکل دشمنی ختم صاف کا فیصلہ سات دن میں ہو جاتا ہے اس کی کیا بات چیت کہ اس کی بھری کوئی, کوئی, کوئی سمجھداری میرے پاس نہیں ہے لیکن قرآن کے دو اصول ہیں اس کی تعلیمات کے اس کے مطابق ہم بیٹھتے ہیں اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں ایک تو بیٹھتے ہیں وقت ہم اپنے بادل کو خالی کر کے بیٹھتے ہیں کہ نہ ہمیں ایک فریق کے ساتھ ہے نہ دوسرے کے ساتھ ہم حق کے ساتھ حق ہاں ہاں بادل کے سامنے ہم بیان کر دیں گے اس کو مانا ہے انہوں نے ان کا فائدہ ہوگا نہیں مانا تو ان کو خود اس کی سمجھ آ جائے گی اور ردائجے روک دیں اور اس کو آمدرمی سے پیار محبت ان سے سامنے بیان کر دیتے ہیں بار بار کہتے ہیں سمجھاتے ہیں سمجھانا بجانا بار بار کہنا مسجد میں کہنا گھوسے ہر جگہ جا کر اس پورا ہفتہ جتنا لگتا ہے اس میں ہم بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں جس کو ہیں سال اسال کر کے حاصل نہیں کر سکتی تھوڑا اس کا ایک نظام ہے نظام زندگی بس کی بات ہے میں اس نے مسائل کو حل کیا ہوا ہے اور اس قدر وہ یہ تک سمندر ہے کھاٹے ماتا سمندر ہے اور ہر ایک آدمی کے لیے اس میں موجن آئے ہیں اور موج لے کے اس کے اطمینان کے سامان ہے ایک دیر اجہاد کا کپتان کا واقعہ ہے یہ باقاعدہ کوٹڈ واقعہ ہے حوالہ اس کے ہوئے ہوئے ہیں وہ بیر میں سفر کر رہا تھا اسے کہیں سے پرانی منظر ترجمے والا نے گیا اس کو پڑھ رہا تھا اس میں کائدہ یو کہ غلط ماتم تھینک مو جمنات ہو تو بسو طوفان آیا وہ او یہ موجے ہوں پھر بادل ہوں اور ایسا ویسی تاریخی چھائی ہوئی ہو کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہ دیتا ہوں تو اس آدمی نے پڑھا تو کپتان تھا تیس چالیس تجربے والا سمندر کی یہ کتاب ہے اوئے میرے طرح تیس سمندر کے تجربے والا ہے کیونکہ یہ جو مندر کشی ہو رہی ہے یہ تو زندگی میں طوفانوں میں میں نے دیکھی ہے تیس چالیس سال میں تین چار دفعہ دیکھی ہوئی چیز ہے تو جس آدمی کی کتاب ہے اس کا تجربہ میرے پر ہے ہر ایک آدمی جب اپنی لائن کے بندہ دیکھتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے مزہ آتا ہے اس کو بڑا سے معلومات کی کس کی کتاب ہے کس کی کتاب ہے تو اس کو پتا چلا کہ جس آدمی جس کی طرف سے یہ کتاب پیش ہوئی ہے اور اس نے کبھی سمندر میں سفر ہی نہیں کیا اور نہیں سکتا جس منظر کشی کر رہا ہے تو بالکل جیسے دیکھے کشی اور عام آدمی کی مزرکشی نہیں ہے باس اس نے کہا سنا جس وقت پتا چلا اس کو کتابوں نے یہ بات آئی کہ واقعی یہ نہیں ہے جس آدمی بھی کہ ہوئی ہے سمندر کو اس کا خبر ہی نہیں ہوا پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے ہاں آپ ہاں مجھے سمجھ آ گئی کیوں خالق کائنات پر ایسی بات کر سکتا ہے جب کوئی تیس چالیس حالات سال سمندری تجربے والا آدمی اگر نہیں کر رہا ہے اس بات کو تو واقعی جس نے, خد خد جس نے کائنات کو جس نے سارے حالات کو پیدا کیا ہے جس نے بادلوں کو کسانوں کو سمندروں کو اور اندھیروں کو پیدا کیوا کی واقعی خرید کر ہے اس بات کو آجیم مسلمان ہوئے میں ایک دفعہ درس دے رہا تھا اس نمبر تین میں صبح کی نماز کے بعد تو میرا رات کو ایک جغرافی کا سی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب مہمان آئے ہوا تھا میں نے آئے پڑی تھی وہ خرق سال جیبا لا اور ہم نے بنایا پہاڑوں کو میکیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر تھا پھر قوت آپ نے کیا کہا میں نے کہا قرآن کہہ رہا تھا کہ جبالا اتارا تھا ہم نے بڑا پہاڑوں یہ بات یہ ہے جو رات کا بڑا پیانے ہم نے کہا کہ زمین کے جو یہ میدان ہے بڑے بڑے ان کو پہاڑوں نے میکوں کی شکل میں اپنے داموں میں پکڑا ہوا ہے اور یہ پاکستان ہندوستان کا جو میدان ہے اس کو ہم اکو یا ملیا کے سلسلے کو پکڑا ہوا سنبھالا کر یہ میں کہنا تو یہ بہ بیر ہند میں ہو اور بیر ہند جائے تو آگے امبیکا پر چڑھ کر اس کا سمندر بنا دے گی میں نے کہا واقعی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے جیدا کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے کس جگہ جو قرآن کا چوبن ہے اس کو آپ ہی اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں ایسا وہی اصل مرضی میں درسہ صبح کے نماز کے بعد تو رات کو میرا ایک مہمان آیا ہوا تھا جو فوج کی ڈیوٹی کر کے سیاچین وغیرہ کی طرف سے ہوا تھا تو میں نے آج پڑی بالکل لہدا بینوز ماجوز کے بارے میں کہ وہ بلندیوں سے پھسلتے آ رہے تو اس نے کہا یہ آپ نے کیا کہا میں نے کہا یہ کہا اس نے کہا یہ تو سکینگ سکی, تذکرہ ہو رہا ہے میں نے کہا سکینگ سے کہتے ہیں جس کہ نے کہا پہاڑی علاقوں میں برف پر ایک لمبے تلوے والے بور لکڑی کا طلبا لگا ہوتا ہے ایک فٹ کا ڈیڑھ فٹ کا دو فٹ کا کہ ان کو کیونکہ پہن کر ان سے اس سے برف پر پھسل کر چلنے کا ایک طریقہ ہے اس کو اسکیئنگ سکی, کہتے ہیں تو قرآن عجوج ماجوی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بلندیوں سے اتر رہے ہوں گے اور پھسلنے کا تذکرہ کر رہا ہے تو اسکین کا تذکرہ کر رہا ہے میں نے کہا جی یہ تو آپ کو محافظ کریں ہم تو ایک ترجمہ بیان کر دیتے ہیں تو خیر ترکیا سے ایک کتاب آئی تھی وہ مجھے ساتھی تفریح تھوڑی میں نے پڑھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا کہ جو سائنسی ترتیب پر آئے تو ان کی تشویروں نے کی ہوئی ہے کہ انسان کی چکر چکر کھا جاتی ہے نئے خبر میڈیکل کارج یا ملازمت کے لیے آیا سنکرتر میں تو ان دنوں یہاں ان دنوں, دنوں کمزم کی بڑی دعوت چل رہی تھی اور روس کوشش کر رہا تھا کہ بسراد اور بلوچستان کو کمسٹ بنا کر اپنی فوج گزار کراچی کی بندرگاہ کیوں گرم پانی کی بندرگاہ کے پاس نہیں تھی یہ اس نے جو افغانستان میں جنگ لڑی ہے یہ واقعی اس کی فیصلہ کن جنگ سے لڑی ہے کہ اس کے بعد اگر کراچی ہوا جاتا تو پھر ساری دنیا اس کی تھی امریکہ اس کے آگے گٹنے اٹیک ہے اور یہی اس کی موت ہوئی ان شاء ہونے والی ہے تو خیر یعنی یہ بڑی کوشش ہو رہی تھی اور جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہو جس کا چرچا ہو رہا ہو جس کے لیے فنڈ آ رہے ہوں پیسے لگ رہے ہوں اس کی دعوت چل رہی ہو اس کو سنایا جا رہا ہو بولا جا رہا ہو تو سر کر دیا ہمارے میڈیکل کالج میں دو تین ڈاکٹر صاحب ڈپارٹمنٹ میں دو تین ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے جو مرد کا کہ ڈفلی بجاتے رہتے تھے ڈفلی تمبل وہ کہتے ہیں بجاتے رہتے تو خیر ہے ایک دن میں میں ان کے پاس بیٹھ کر کچھ ان کی بات سنتا تھا کچھ اپنی بات آسہ سن کو کہہ دیتا تھا تو ایک دن میں بیٹھا پرو صاحب کے پاس تو اسے میں نے کہا جی کہ پاک میں آئے تھے یخ لوگوں گم تھی بتو نم ہاتھ گم خلک ظلمات جو بناتا ہے جو بناتے ہیں تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین اندھیروں کے اندر پیٹ کی دیوار کے اندر اندھیرا پھر اندر بچہ دادی کا اندھیرا پھر اندر ایک جھیلی ہوتی ہے اس میں لپٹا اس کا میرا وہ جھیلی تین چیزوں کی بنی ہوئی اندر بننے والا بچہ تین چیزوں کا بنا ہوا تو آگے تین تین اتنا چل رہا ہے اس میں کیا آپ کو حیرت ہو جائے گی ڈیولپمنٹل نائڈمل کی بڑے آدمی تو تین چیز کے ایک سیریز ہے سلاد جو کہا گیا نا سلاد تین دن بارہ دن تو تین دن کی سیریز آ گیا ظلمات بات تو بڑا اس کی آنکھیں پھٹی اور میری طرح بہ رہا پھاڑ پھاڑ کے اور سن رہا میری بات میں نے وہ آئے سنائی اللہ تعالیٰ مزرتا ہے رامن فن صحم المن شانہ خلقن آ کر پتہ بارک اللہ یہ خان پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے مضرا اور ہڈی پر پیدا ہونا گوشت پڑھنا اس پر جلد آنا تو یہ تو جو میں نے سنائی دیکھو تمہاری ڈیولپمنٹل اکیڈمی کی کتاب میں جو ترتیب ہے وہ سٹیپ بائی اس اور پھٹی ہاں یہ اس منہ رہا ہے میری طرف پھنگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے تو واقعی یہ باتیں ہیں تو ڈاکٹر صاحب مجھے تو ایک تفسیر خرید کے دے دو خیر میں نے کہا چلو آج کا تیر جو تھا وہ لگایا جگہ پر ان شاء اللہ ہاں جی وہ زخمی کرتا ان شاء اللہ بڑی ہے اس کی قسمت میں باہر نکل کے ڈپارٹمنٹ کے درمیان سے گزر رہا ہے تو میرے تفصیل جی جی کرتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟, ہے کہ جی تفسیر سو روپئے دیے اس کو دیے تفسیر اس بات ہے اللہ کی شان کے آدمی نے ماضی ہوا اس کی زندگی بدلی کمزم کی لانت سے نکلا کہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اقدام پاک تمہیں جو وکیل ساری عمر مقدمے لڑ کے بابے کو پہنچے نا وہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے بیٹھے اس کو پتہ چلے گا کی ساری عمر جو قانون کے میدانوں دکے کھاتا پھرا وہ ساری باتوں کا میں ہے جیب وہ غریب جیو ہے لیکن یہ کہ وہ, جس وہ ہر ایک سوپ ایک آدمی جب اسے مہارت حاصل کرے تو پھر اس کے اس کو اس, کو اس, اس کے رخ کو پھر اٹھاتا ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ بات جو کہی ہوئی ہے یہ انسان کے بس میں اس کا کہنا ہے ہی نہیں سوائے زیادت کے کسی کے کلام ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ, کہ سائےت جلال کے کسی کے کلام نہیں ہے اور واقعی اتنی سے اتنی جامے تو سارے پہلے کو دیکھ کر وہ کون بیان کر سکتا ہے چلیں ہر بار کے میں بیان کرتا ہوں چونکہ ہمارے پاس مجمان نہیں ہوتا ہے یہ آپ کو سنا دوں ہمارے ایک بزرگ تھے ڈاکٹر امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے آئے تھے انہوں نے ساری عمر فرانس میں اسلامک سینٹر چلایا ہے مگر سال کی عمر وفات ہوئی ہے شادی نہیں کی ہے ساری عمر کہتے ہیں میں انڈا گوشت اور مچھلی کی پہلے کرتا ہوں تاکہ جذباتی شہوانیاں نوبھر اور میں جم کر کام کر سکوں یہاں اس پاشی کے ماحول میں انہوں نے کام کیا ہے کہتے ہیں یہاں اخبار میں خبر آ گئی کہ فرانس کے گویے مسلمان ہو گئے ہیں موسیقار مسلمان ہوئے ہیں میں ملنے کے لیے اللہ کوئی پروفیسر کوئی دانشور کہا جی مسلمان بھی ہوتے ہیں کوئی پڑھے لکھے لوگ یہ گویے کیسے مسلمان ہو گئے کہتے میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا جی ہم نے بازار میں گزرتے ہوئے کیسٹ پر ایک کلام سنا اور ایسا اس کا ردم تھا ایسا اس کا ترنم تھا ایسی اس کی ہلاوت تھی کہ بڑا مزا آیا کہہ دے ہم نے وہ لے لیا کیسٹ کہ ہم وہ شکار ہیں ہم جو بھی کلام ہوتا ہے شہر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم وہ سیکھی دھن بجاتے ہیں تو ہمارا خیال رکھیے تو بڑا دوست کلام ہے سر ہم دھن بجائیں گے تو پھر یہ اس کے حسن نور دوست حسن دوبالا ہو جائے گا پھر کیسے اٹھ بار بڑی آمدنی ہے دنیا, دنیا دار تو ہم آمدنی کی سوچتے کہتے ہم اس کو لے کر آئے تو ہم نے دھن بجائے اس کے ساتھ لیکن ہمارا فن جو ہے وہ اس کے مقابلے میں وہ پھیل ہو گیا اور ہم اس کو دنوں میں نہ لا سکے موسیقی کے بارہ دھن ہے وہ اکیلا اکیلا بھی اس میں, بیا, اس, اس, اس میں آتا ہے شہر آتا ہے ان کو دو کو ملا کر آتا ہے تین کو ملا کر آتا ہے کیسا دھن ہوا کہ اس میں جوش داری ہو جائے وہ جدا ہے اس کے لیے تھامری راگ ہے جی اور کیسا ہو جس میں سوزوں سوز و گداغ پیدا ہو آدمی نرمی پیدا ہو بہرمی راگ ہے جی کہ بناور راگ اپنا اصل ہے جی وہ بارہ راگ ہیں اور یہ انٹرنیشنل موسیقی میں سارے جی وہ چونکہ تنگ تو ہے وہی انگریزی والا اور سب ان کو پہلے دن بارہ کو سیکھنا پڑتا ہے بہت ہی کوشش کی لیکن یہ ان باغوں میں نہ سکتا ہمیں رام رہی ہیں راج نہیں کہتے چلو جس کے کلام اس سے پوچھیں گے کہ کی دھن کو ملا کر کیا ہے کہاں کون سا دُن سا کہ باری کیا اس سے معلوم کرے تو کہتے ہمیں فیصلہ کی تو انسان کا کلا یہ اللہ کا کلام ہے تو کہتے پر ہمارے دل نے مانا جب اس کلام نے کیا دل نے مانا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اگر یہ بندے کا کلام ہوتا تو ہمارے سے بچ نہ شام نے یوں اسلام قبول کیا ہے تو خیر اس کے جو موجودہ ہے وہ تا قیامت وہ اس کے حقائق سامنے آتے رہیں گے اور اس کی تاثیریں اس کی جو باتیں ہیں وہ کھلتی رہیں گی اور انسان اس سے لطف اٹھاتے رہیں گے اور یہ اس کی جو موجود ہونے کی آخری بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رض کروں گا اسی کے بعد پھر اسلامی اس میں کل کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کے موج دو قسم کے ہوئے ہیں ایک کو کہتے حصی اور بادی ایک کو کہتے عقلی اور یہ اور محجز. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. کو آپ نے کلمہ پڑھا ابو پڑا کی مٹھی میں کلما پڑا سر اسلام نے سمندر پر ڈنڈا مارا بارہ رستے اسلام نے مٹی کا بنا ہوا پرندہ سے پھونک ماری اوڑنے لگا زندہ ہو گیا کور پر جا کر کھڑے بزن کہا کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو مدر کھڑا ہوتا انہوں وہ کہتے ہیں ہسی موجے اور ہس موضے جو یہ عوام الناس کے لیے ہوتے ہیں اور دانشوروں کے لیے جو ہے علمی اکلی علمی اور عقلی موجے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں کہوں جی میں ایسے ہاتھ کا اشارہ کروں اور یہ بلڈنگ دو ٹکڑے ہو جائے میں ایسے کروں آج ادھر ہو جائے آج ادھر ہو جائے بڑی حیرت والی بات ہے है جی. है نا جی ہے نا حیرت والی بات لیکن پھر میں کھڑے ہو کر یہ کہوں کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو آپ مان لیں گے کوئی بھی نہیں مانے گا اور میں کہوں گا نہ گور گو پہنچے نہیں تو میرا مسئلہ کے میرا طریقہ ہے آپ اس کو ماننے میں اسی طرح سب کو چلانا چاہتا ہوں تو سارے سارے کہیں گے کہ یہ آدمی بے وقوف ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے پتہ نہیں اسے کیا شوق تھا کیا جادو کر لیا تھا کہ بلڈنگ کے دو ٹکڑے ہو گئی تھی لیکن یہ آدمی جو ہے وہ معیاری آدمی نہیں ہے کیوں علمی حقیقت کو میں نے غلط بیان کر دیا حصی ایک بہت بڑی ایک بہت, بہت چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی لیکن میں نے غلط پیش کر دی دانشوروں کے لیے عقلی اور علمی معاہدہ ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوج چونکہ قیامت تک تھی لہٰذا آپ کا ایک معاہدہ قیامت تک باقی رکھا گیا اس بات کے ثبوت کے لیے کہ کسی دور میں بھی ہم ہتھیار کے بغیر نہ ہوں ہر دور میں ہم ہتھیار اٹھا کر اس بات کو پیش کر سکیں کہ اس کا کوئی جواب لائیں تو چودہ سو سال سے قرآن کا چیلنج ہے وہ اب بھی ہے آئندہ بھی رہے گا چلتا رہے گا اس نے آج کیا ہوا ہے لیکن جو اس کی علمی علمی حیثیت کے بعد اب ایک بات میں کہوں گا علمی حیثیت کے بعد پھر عملی تاثر ہوتا ہے کسی چیز کا عملی تاثر عملی نتیجہ میں یہاں کھڑا ہو جاؤں اور میں کہوں میرے پاس ایسی دعائی ہے نزلے کی دعائی میں نے یاد کی اپنے پینتیس سالہ ڈاکٹری تجربے سے اور وہ نزلے کی دعائی ادمی ایک خوراک کھائے اس کا نزلہ ختم ہو جاتا ہے اس کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ صحت مند کھڑا ہو جاتا ہے اور اس بات کو کہنے کے بعد تین میں چیخے ماروں اور میرے ناک سے جو ہے تو وہ میری ناک بہنے لگے اور کپڑوں پر میرے ٹپکنے لگے تو کیا بات ہوئی کیا بات ہوئی آپ سب کہیں گے کہ جو آپ نے بات کہی ہے وہ جھوٹ ہے اگر یہ دشخیتی تعزیب والا ہوتا اور یہ زکام کا نزلہ کے علاج ہوتا تو آپ سیخے نہ مار رہے ہوتے آپ کی ناک نہ بہ رہی ہوتی ہے. کیونکہ میرے قول کی عملی تصدیق نہیں ہے اور قرآن پاک نے ایک بات کا دعویٰ کیا ایک نظام دیا ایک حقیقت کو سامنے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس بات کو کہتے ہوئے کہ اس کی تاثیر سارے عالم انسانیت پر آئے اور اس کو دیکھا لوگوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ڈھائی سال خلافت ہے بکش جی کا ذلہ آدمی کی جیسے ہجری سن کتنی ہو جاتی ہے ساڑھے بارہ ہو جاتی ہے پھر دس سال خلافت جو ہے تو وہ ہے کوئی ساڑھے دس میں فاروق آدمی تھی ساڑھے دس کتنی ہے ساڑھے دس کتنی ہو گئی ہجری جیسے تیئیس ہو گئی تو چھ سال میں اللہ کی آٹھ سال ہے ساڑھے دس سال تینتیس ہو گیا جی تینتیس سال انتیس ہجری میں اسلام چین تک پہنچ گیا اور چین کے شہر کینٹن میں مسلمانوں نے مسجد بنا لی تھی اور اس مسجد کا جو نام ہے اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے مسجد یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرمانے کا تھوڑا عرصہ ہوا تھا اس وقت مسجد کا نام یاد محمد کہا ہوا ہے اور یہ جو ہے تو میں نے سن ترہتر میں اس کا حوالہ اسلامی کالج کی لائبریری کی دو کتابوں سے نکالا تھا ایک ہے بدر الدین چینی کی کتاب ہے ابھی بھی لائبریری میں پڑھی ہے چینی مسلمان اس کا نام ہے اور ایک کتاب انگریزی میں ہے, مسلم ان چائنا بائی بروم ہال اور بدر الدین چینی کی کتاب میں اس کتاب کی اس مسجد کی تصویر بھی ہے جمعے کے خطبہ نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا کہ پانچ سال, پانچ سال پہلے اس مضمون پر انڈیا کے اخباروں نے اردو اخباروں نے فیچر شائع کیا اور اس کے بعد پاکستان کے اخباروں نے اس کے بعد شائع کیا یہ رس دہلی میں بنی ہوئی تھی اتنا پھیلاؤ مسمانہ کو ہو چکا تھا اور اسپین سے آگے بڑھتے ہوئے فرانس کی سردوں تک پہنچ گئے تھے اور جوگوسلادیا سے آگے بڑھتے ہوئے سلیمان میگنیفرنٹ جو گزرا ہے سلیمان اعظم ترکیہ بادشاہ وہ آسٹریا کے دروازے تک پہنچا ہے جو ہر یوروپ کا وسط ہے اور یوگو جو جوگوسلادیا کا ایک شہر ہے یوگو میں اتنا بڑا دار دارالعلوم گزرا ہے جتنا دار تو بند ہے کمنسٹر نے اس کو لیا ہے تو دار دارالعلوم کا بھی خاتمہ کیا گیا ہے ساری زمین کو اس قرآن کی محکم تعلیمات نے اس کی دعوت میں اس کی آیات نے تعہبالا کیا ہے اور روم اور ایران کی سلطنتوں کو گرایا ہے اور جس وقت کے شاب الدین محمد غوری آ کر کی تصدیق کا فیصلہ کر رہا تھا اور پتھوی راج کو اس کی لاش کو زمین پر گرا رہا تھا تو اس سے پہلے ایک فقیر میل الدین جشی اجمیر کے نام سے اجمیر شریف نے آگ کا جھنڈا گاڑ چکا وہ جس وقت پھتھوی راج اس کو تنگ کر رہا تھا اور تنگ کرتے کرتے ایک دن برجوں نے کہا حضرت یہ تو پہلے بزرگوں نے کہا ہے کہ حضرات چیس جو ہوتے ہیں یہ دواری تلوار ہوتے ہیں جس پر گرے اس کو ٹکڑے کر دیتے ہیں اور جو ان پر گرے اس کو ٹکڑے کر دیتے ہیں تو پھتوی راج آپ کو تنگ کر رہا ہے ایسے ہی پڑا ہوا ہے ان پر ایک جلال ٹھہری ہوا اور نا ماں او راہ دور کر دیں ہم نے اس کو ہٹا دیا بس الدین محمد غوری کا حملہ آیا پارس نے پھتوی راج کی لاش کو گرایا اور ہندوستان کے دروازے میں مسلموں کے لیے کھول کر چلا گیا اور یہاں سے جاتی ہوئے الدین احب کو پہلا مسلمان فرمانواہ بنا کر چھوڑا لوک ادبین جو دشہ پور کے قاضی کا غلام تھا لیکن اسلام کی غلامی کے ادارہ ایسا تو کیسی اس کی تربیت کیوں اس کو ایک ملک کا بادشاہ بنا کر چھوڑا تو یہ وہ نظام تھا جس نے زمین پر اپنی اقامیت کا اپنی افادیت کا اور اپنی تاثیر کا ثبوت فراہم کیا یہ بادشاہوں کی فرمانواؤں کی اور مجاہدین کی تلوار یہ بعد میں کام کیا کرتی ہے پہلے وہ عقیدہ وہ نظریہ وجود میں آیا کرتا ہے جب تک وہ عقیدہ نظریہ اور عمل وجود میں نہ آیا ہوا ہو تو تلوار مارنے والا بازو تلوار کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا انسانوں کے جو گو میں وجود میں آتے ہیں وہ اسلحے سے وجود میں نہیں آیا کرتے وہ نظریات وجود میں آیا کرتے ہیں اور وہ موہ کے اوپر کنکریٹ نظریہ عقیدہ وقیدہ توحید ہے جو قرآن میں دیا وہ عقیدہ آنکھ ہے اور وہ دو کو شوق کی عمل ہے جوکر نے پاک بن دیا ہے آج اگر اس قرآن کی دعو کو لے کر اٹھے اور تو اس کابر کو آگاہ کرے تو اس کے بدن پر جرجری تاریخ ہو جائے گی میرے ایک دوست تھے بلال تھا صاحب مساط صاحب ایک دو بند نے مجھے سنا یہاں پچھا ہو رہا تھا میرے پاس ٹھہرتے تھے اور نگر ڈاکٹر صاحب میں بس نظام دین جا رہا تھا اور راستے میں ریل میں کافر ہی کافر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا یا اللہ دین کی بات کس سے کہیں تو کہتے آخر میں نے دین کی بات کہی اور آخرت کی اور جنت جنرل کی مثالیں میں نے بیان کی اور بعد میں نے حضور سے پوچھا کہ انہوں نے نے کہا کہ مولوی جی آپ کی بات تھا تو ہمارے بدن پر جھر جھری تاری جی یعنی یہ جب آج بدن سے کر تو پختوں کے سو آیا تھا سو جی یعنی؟ اور اپی زید زید بدن پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں مولی صاحب آپ کی بات ہے تو ہم ہمارے بدن پر رونگٹے کھڑے ہوئے ہم آپ نے سمے آپ کی بات سے ہم کانپ اٹھے چلیں گے آپ کافی بات آپ کو سنائے پھر دعا کرتے ہیں جس وقت تتاری آگے بڑھے ہیں نا اور کچھ تو خون کرتے ہیں بغداد کو بالا کر کرٹ پلٹ کر کے رکھ لیا سب جگہ مسلمان تہذ تہذ ہو گئے جب بغداد کا خاتمہ ہو گیا تو باقی کیا رہا تو اس موقع پر جب فوجیں شکست کھا گئی اصل ختم ہو گئے اور میدان سے فوجیں نکل آئی باہر دو بزرگ کھڑے ہوئے ہیں ایک جلال الدین رحمتہ اللہ علیہ ایک امیر تو عدین رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ جب حکومت کرنے بیٹھے فتح کرنا آسان ہوتا ہے حکومت کرنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ معاشی خوشحالی نہیں دے سکتے اور امن و امان نہیں دے سکتے اور قانون کی مدداری نہیں لے سکتا تو وہی لوگ اٹھ کر آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور جہاں آپ کی فوج نے میدان فوجیوں کے سر کاٹ دیے تھے اور میدان کو مار دیا تھا وہاں جب عوام آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو تب نہیں ٹھہر سکیں گے جو کہ آج عراق میں اور افغانستان میں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم نے کہا تعلیم مشورہ یہ کہ ان کا ایک حالے میں جلال صاحب اگر اس کو لیا ہو تو وہ معیشیات کا ماہر ہے مسلمانوں کی ان کا ٹیکس لینا ان کے محاصل اور ان کے خراجات سب کا ماہر ہے اگر وہ آئے تو حکومت تمہاری دوست ہو جائے گی ان کو لائے گا انہیں نیر کی چلا ان کو کوئی دن کا کام کرنے کا موقع مل جائے گا انہیں اس عہدے کو قبول کیا اور ایک دوسرے بزرگ امیر توزون رحمۃ اللہ علیہ امیر توزون رحمۃ اللہ علیہ فقیر آدمی ہوئے کہ آدمی سے مل کر اس کو دن کی دعوت دیتے رہے کہ کو فوجیوں کو, تا کو, کو, کو افسروں کو وزیروں کو سب کو دعوت دیتے رہے اور ایک دن جو ہے تو بزرگوں نے جو ہے تو ہلاکوں کے بیٹھے کا کو شکار پر جاتے ہیں وہ نکلا مال سے میں دیکھا کہ مول صاحب کڑے وہ تو بڑے کہاڑی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے تو دائی جو ہوتا ہے وہ جذبات کو قابو میں رکھنے والا ہوتا ہے حوصلے والا ہوتا ہے انہوں کے کہا کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تب تو میری داڑھی اچھی ہے اور ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تیرے کتے کی تم اچھی ہے میرا ایمان کیا ہے کیوں نے اس کو دعوت دی ایمان کی آخر کی دعوت دیو جی جر جی تاری ہوئی تم نے کہا شاہ ابھی میں بول نہیں سکتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب میری حکومت آئی اس طرح آپ آئے اس طرح ہوا کہ کچھ عرصہ کے بعد اس کا باپ مرا اس کی حکومت جب آئی تو بزرگ کی وفات ہو گئی تھی لیکن امیر تو عدم رحمۃ اللہ بیٹے سے کہا کہ آپ جا کر وہاں کازان سے میری بات کہنا اس کو یاد دلانا پھر بیٹا آیا کاذان سے ملا اور اس سے بات کی تو کازان نے کہا آپ کے والد صاحب کی بات مجھے پسند ہے مجھے یاد ہے بہار میں اپنے دربار مشورہ کروں گا اپنے وزیروں سے اپنے درباریوں سے انہوں نے جب دربار مشورہ کیا تو اس کے وزیروں نے جرنیلوں نے درباریہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت ان بزرگوں کے ہاتھوں ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں لیکن آپ کے ڈر کے مارے ہم بول نہیں سکتے تھے تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ سارا دربار مسلمان ہے ایک الیک فقیر اللہ کے دین کی بات کہنے والا اس نے ان ظالموں کی کاہ پلٹ دی اقبال نے جگہ پر کہا ہے یا یہ خبر کتار کے فسانے سے پاس باں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تعداری جب آئے ہیں تو یہ ترکان عثمانی کی شکل میں آٹھ سو سال تک انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے اور دوسری شاخ ہے ترکان تیموری جو مغل ہے یہاں پر آئے کہ چار سو سال تک انہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے ترکان تیموری میں اورنگ زیب عالم میر رحمتہ اللہ علیہ جیسا عادل اور صالح بادشاہ نکلا جس نے پچاس سال شریعت نافذ رکھی ہے اور اس کے پچاس سالہ دور کا جو ختابہ ہے فتاوہ عالمگیری دنیا عرب میں عربی میں ترجمہ ہوا ہوا دنیا عرب میں موجود ہے فتابہ عندیا کے نام سے اور اس پر جو ہے وہاں فیصلے ہوتے ہیں یہ پر اللہ کا فضل ہے اور ترکان عثمانی میں سے محمد فاتح اٹھائے کہ اس نے کستن کو فتح کیا ہے اور حضور صلی اللہ حرد حبیز سی کہ جو آدمی استقبال کو فتح کرے گا اس کی ساتھ پشتے جنت میں ہوں یہ ایک عید دائی کی فکر ہے جس نے ایسی قوم کی کایا پلٹی ہے تو تیرے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہے کہ اس کو لے کر تو آگے بڑھے تو اس کافر پر جرجری کاری کر دے گا اس امریکہ کی ساری قوت تو اس کے افراد کو عقیدہ توحید دے کر اس سے لے سکتا ہے چھین سکتا, سکتا ہے اس برطانیہ کے امریک کو اور بکنگم پیلس کو دعوت توحید سے چھین سکتا ہے کہ اس کو, اس کو پیش کرنے کی تیرنگ رشتے دار اور صلاحیت میں جنوبی افریقہ میں تھا تو ایک عورت لڑکی تھی ایک پی ایچ ڈی میں پڑھ رہی تھی تو اس نے ہمارا مسلمان ڈاکٹر تھا خیبر کا پڑھا ہوا اس کے پیچھے پڑی ہوئی کہ میرے ساتھ شادی کرو تو وہ بہت آئی تفسیر پڑھی اس نے بڑی اس نے کوشش کی لیکن یہ بڑا پکا آدمی تھا اس نے کہا کہ میں آپ بھی مجھ سے سیکھیں سب نے شادی میں نہیں کرتا تو میری شادی ہونے والی ہے تو اس لڑکی نے ماں کو خط لکھا کہ ایسا آدمی ہے کہ پاکستانی ہے اور میں کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ میرے قبضے میں نہیں آتا اس کی ماں نے جواب دیا کہ لی ہے از امپورٹنٹ کہ یا تو وہ خصی ہے مرد نہیں ہے اور یا گیا جس طرح کے ہیں مردوں کے مردوں کے ساتھ تعلقات کا طریقہ ہے کہ دو باتیں کرنا ہو تو تو کیوں تو میں لفٹ نہیں دے رہا ہی اس گیا اور اس امپورٹنٹ تو میں نے کہا نہ گیا نہ امپورٹنٹ امپورٹنٹ ہے قوت ایمانی ہے ایمانی بریک اس کو روکا ہوا ہے تو میرا جذبہ تھا کہ اوروں سے پوچھے کہ تو کیسے متاثر ہوئے کیوں آئی ہوئی ہے تو اس نے کہا عراق کی پہلی جنگ میں اس نے کہا میں عراق کی پہلی جنگ میں آئی تھی اور جو ظلم کیا ہے نا ہمارے فوجیوں نے عراق میں اس کو میں نے دیکھا ہے اس نتیجے میں پھر ہمارے فوجی جو پاگل ہیں اس کو میں نے دیکھا ہے اور اس کے نتیجے میں میرے اندر جب پیدا ہوئے اور میں اسلام کی طرف آئی ہوں آج جتنا ظلم کر رہا ہے یہ اس ظلم سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے مسلمان کو نقصان ہو رہا ہے اس ملک میں میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو انگریز کے بچے اور بش کے بیٹے ہوتے تھے اور ان کے طریقوں کو فخر سے اختیار کرتے تھے اور کرو فر سے اس پر فخر کرتے تھے آج وہ ان ظالموں کی دفرت کو دل میں لیے ہوئے ہیں بھائی اقبال نے کہا اے مسلمان تراف گندائی اے مسلمان تو چراپ گندئی درد در بغل داری کتابیں زندہ اے مسلمان توں کیا بکھرا ہوا پریشان پھر رہا ہے تو اپنی بغل میں اے زندہ کتاب لیے ہوئے پورو قرآن ہے اس کی طرف آئے پڑھیں اس کو لیں اسکولیں دعوت کو لے کر دنیا پھیلے پھر دیکھیں گے کیا اس کے نتائج حاصل ہو رہے ہیں تو آپ کا شوق شوق سے سننے والا مجمع ہو تو میں اگرچہ صحت میری نہ ہو کل میں ہلنے کا نہیں ہوں گا لیکن اس وقت تو بدن توڑ کر اس پہ رام کو آپ کو بچانے کو دل چاہتے ہیں کس کو لے کر اٹھو اور اس جوانی کے خون کو استعمال کرو اور یورپ کے دل کو چیر اور جب تمہاری اس اسدعوت کی اسدعوت ان کی طرف گونجے گی تو وہ دن دور نہیں ہے جب تمہارے گوڑوں کی ٹاپیں ان کے مالداد سن رہے ہوں گے اور ہمیں روزے روشن کی طرح انتقالی مصیبتوں اور جو خون گر رہا ہے اس کے پیچھے جو صبح شروع ہونے والی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو بٹ جاتا ہے اور وہ فضری تعالیٰ ان کی ساری دنیا کی ترقیوں کے ہوتے ہوئے ان کے محلے ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے ہم ان کی عظمت کا ہم ان عظمت کو ایک خاص کے برابر بھی دل میں نہیں لیے کس طرح نے توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اسلام اللہ رسول محمد اجمین یا رقومۃ المسین یا رحمن المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا جل جلال و اکرام محمد صلی اللہ علیہ امت کے پاس جب مسجد میں ہم دشمنوں لڑے میں یا اللہ عورتوں بچوں کی جوانوں کی بڑوں کے یا اس میں لڑنے کے پیدا فرما یا عالم ہدایت فرما صلی اللہ علیہ محبت فرما محبت فرما یا کو سارا زندگی سے تو ہونے کی فرما یا اللہ اپنے مقصد آنے کی فرما یا علیہ محمد کی قوت نصیح فرما آفرت کا شوق نصیب فرما اللہ جہاد کا ذوق نصیب فرما اللہ جذبہ فرما یا اللہ یا اللہ امریکہ کا غیرت سننے کا فیصلہ فرما یا اللہ کی میشد کو غیرت فرما یا اللہ کی مشیت کو غیرت فرو یا ریاستوں کا ٹکڑے ٹکڑے فرما یا سوری نظام نظام کا خاتمہ فرما یا برطنگ کا خاتمہ فرما یا عالمی کو نگردی کا خاتمہ فرما یا اللہ یہاں جہاں مسلمان مسلموں میں گریں گے یا اللہ ان علاقوں میں یا اللہ فانستان رات کو یا اللہ مریگی کا بنا دے اور یا علیہ کی لاشوں کے بار یہاں لگا دے یا اللہ ان کے دروازے یہاں پر کھول اللہ اپنے مظاہر قدرت کو یا لائن کے خلاف استعمال کر کے یا اللہ ان کو بھی معنی تک لے جانے کے حالات ہمارے سامنے لے یا اللہ عمارج نے بھائی ختم میں شریف ہوئے حافظ صاحب نے سنایا یا اللہ سب کی غلطی کو بھائیوں کو نیت میں فرق آگے سب چیزوں کو یا اللہ معاف فرما یا اللہ سب کو اس کا عجر نصیب فرما یہ عالین کی برکر امر کی برکت کو ساری عمر اللہ بخیر دے ہے اللہ شریف اس کا فیض نصیب فرما یا کو لوگ بیمار ہو کاملہ کام نہ کوئی بے روزگار نہ مسائل <سؤال> نہ پریشانی نہ گھرے میں کامیاب فرما صلی اللہ تعالیٰ